رحمان سامعین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو <تصفيق> अन्नो کال اکر تو لال تم اسی کام عظیم اور اس وقت تلاوت کیتا ہے پہلے اس مقام کی پہچان فرمانے اے مقام عال شان اللہ مالک اللہ جلال والاکرام اکرام بی رحمت کتاب دا تیسرا سپارا سپارے کا رپور ستاروا سورت دام دا سور آلے امران سورت, آل سورت دار پور نام اللہ والو گل اسے کہ میں اس مقامے کی شان کے تحت کچھ ماروزات اور گزارشات پیش کرا بڑے ابو احترام تاری خدمت دے اندر اے اپیل کر لینا مناسب سمجھنا جب تلک روحانی نورانی محفل کے اندر تشریف رکھن دی توفیق نصیب ہوئے تب تلک پورے اطمینان مکمل خاموشی نار حیدرآباد آ رہی ہے بڑی افسوس افسوسناک پوری در زمینات آج رات عرصہ والے خدا دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ دی شان سنو خدا تعالی میری حاضری اور کشا تمام احباب بھی تشریف آغری وہ سر سے قبولی اپنا نواز دے اللہ رب رحمان نے عالم اروا در پیغمبر زماں آکائے دو جہاں سرورے کانوں مکان درخس حام لے فرقا جناب محمد رسول اللہ گج وج کے تو پیار محبت نہ صلی اللہ علیہ وسلم جی نبوت متعلق ایک وعدہ لیا آلمی ارواہ ربے کائنات میں دو وعدے لئے میں ایک وعدہ اپنی ربو بھیت اور دوسرا وعدہ آمنا دے لے کرے حسن و جمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت و رسالت دا کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے مضمون میرا بڑا طویل ہے اور مسلسل بولن کی وجہ تو میری طبیعت علیل ہے اور میرے بعد خطاب بھی ہے علامہ زہی دا اس واسطے میں اپنی گودار سات لوگوں بڑے اختصار نہ پیش کرا دوستوں جدو رب کائنات نے اپنی ربو بت کا وعدہ لینا چاہیا آلمی ارواہ کے اندر نیک بلایا بدا بلایا کافر بلایا مومنا بلایا ہون والے یہودیا بلایا عیسائی بلایا گویا کہ میرے خدا نے تمام فرما کے آل میں ارواہ کے اندر اے پوچھا کہ اللہ دسوس تو ربے گھوم میں رب ہے وہاں کے نہیں سارے نے یک زبان اور یک آواز ایک جواب دیتا دالو بلا ہاں رب جی تھی ہی ساڈے ربو سارے نے اس بات دا اقرار کیتا ذرا غور فرما جدو میرے پیرو مرشید علی سلام کی نبو وڈے وعدے کی واری آئی میرے خدا نے انداز بدل لیا اسلوب بدل لیا رنگ ٹنگ بدل لیا اور اس اجتماع کے اندر نہ تمہوں بلایا نہ مجوسری بلایا نہ عیسائی بلایا نہ یہودیاں یہود بلایا نہ مسرت بلایا نہ بہیمانہ بلایا نہ ولیا بلایا نہ صحابہ بلایا نہ امام بلایا چڑ کے جا میرے آقا دی نبوت کی واری آئی تے میرے خدا نے بلایا تے صرف بلایا اے میرے آدم جی اے میرے انو جی اے میرے خلیل اللہ جی اے میرے کلیم اللہ جی اے جیسم کنانی جی اے دوسرے تیسرا جیت جی رب جی فرمایا میرے پیغمبرو میں تو تے سروں تے نبوت کا تاج رکھ دوں شریت دے دوں کتاباں دے, دے, وا تو آنو کتابا دے, دے وا تو زمین تے میں دیکھ میرے نبیوں تی نبوت کا سکا چلتا ہوتاب دا نظام نافذ ہودوں دا قانون چلتا ہوے میرے کا ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ تے کسے دے وقت رچ ایک آن والا آ جائے امام الامبیاء ہے حبیبے خدا آئے محبوبے کمریا ہے خیر الورائے سدر الائے شمس الہائے بدر تجائے مزدر مہرو وفائے سر سبر کعبہ سبرو ہدائے رسو ادنا بتائے کا میرے نبیوں کی تلو کرو گے رب جی تھی فرما دیو اصا کی سلوک کرنا فرمایا میرے نبیو سمجھا رسول رسو سوا گم رسول ستے کلام تو میں بھی تن سر کال اگر تو مال کم اسری کالو اگر کال نبیوں کی سلو کرو گے جام جی جی دان سلام داتیا دار بن جان نعا ماریا کرو ناری نہ ماریا کرو نہ ہاں ماشاء اللہ اللہ اللہ اللہ یہ سنت زندہ رکھ بھائی دیکھو ذرا توجہ فرما کہ آم دے کے لام آ جان گل میں اپنی نہیں کرنا آیا الاما دہی صاحب کی نہیں کرنا میں کسی گزنوی سلفی دی نہیں سنان آیا نہ کسی سیال کوٹی وزیر آبادی آیا نہ کسی امر سری سنان نہیں آیا میں نہ کسی بغدادی سنا نہیں آیا میں بات سناوا گا عرصہ والے خدا بھی سناوا گا اور بات سناوا گا تے مدینے والے مستفا بھی سنا میرے, میرے نبیوں آننا دا دان آ جائے کی سلوک کرنا رب جی کی کرنا فرمایا اللہ تو امین نبی کہبح اللہ اور لوگ تینا چوکوں میں کوالیاں تو سبحان اللہ لانے رہے تھی قرآن پہ ہی کہہ چڑو لتو امین نبی وال میرا خیال ہے کہ میں اکر لا کے نہیں جانا ری لائٹ پی رہی دکان در بھی کر لو بندے آئے ہاں جیگمبر جی, جی, رب جی, جی آمنا دا لال آ جائے تو سر اپنا سکا چلانا ہوں میں جواب تے کو لینا یارو آمنا کے لال والی سلام آ جا رحمان دا قرآن آ جائے کہ پہلے نبیان دنیا دا نظام نہیں چل سکتا پہلے نبیان دی نبوت نہیں چل سکتی کہ آدم تو لگے عیسا نہیں سلامت کسی ندی کا سکا تل سکتا اور آمرہ کے لان والی سلامتی آ جان دے بعد کسے امام دا فتوا چل سکتا سج کے بولو किसी इमान का फतवा चल सकता नहीं चल सकता नहीं चल सकता ना तो उन्हें भी वाल सुन पुरान ना तो नी वाल अगर तुम वाह तुम ला लाल ईश्री कालू अगर कला फसादू वाह माल مسلکی میرے مسلک کی پکار یہ میرے مسلک کی لڑکار اور یہ میرے مسلک دادا یہ میرے مسلک کا نکار آنا. اروات گل ہو رہی ہے ذرا دھیان فرمایا جی چار آلم بیان کرا چونکہ ٹائم بڑا تھوڑا فتی ملر صاحب میں آخیا کہ ادھا پو گھنٹہ میں لگا تسی بعد تشریف لو آ بیٹھے ہیں نے. خیر چار عالم سلام عالم میرے ارواہ سن سارے, سار سارے نبیا دی روح نالو افضل سن سار سار سارے نبیان دی کی نالو افضل سن ہر عالم دنیا پہ آئے میرے وقت تکو جی ذرا اپنا اچھا میری اپنی طبیعت میں کر سکتا آلمی ارواہ تنیات پا کے آئے کسان لے کے آئے کی شرابت لے کے آئے اور رفتاں لے کے آئے دیکھ لے. ارواح تو تالمی دنیا تے آئے میرے آخ سب کے جاوا مطاب چہرہ لے کے سبحان اللہ و زہات چہرہ لے کے آئے و لیا لے کے آئے الم نسرا دسی لے کے آئے ومار مہتا ادر مہتا کے ہاتھ لے کے آئے کد نرا کلب وجے کا پھر سماجی لے کے آئے ماںل مخرو و مات کی اکھان لے کے آئے جہل مزمل کی کملی لے کے آئے اور دوست تمت آدم کی عنابت لے کے آئے نوہی استقامت لے کے آئے حوج کی ہدایت لے کے آئے سالے کی سوالیت لے کے آئے ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے اسماعیل دی حلیمی لے کے آئے موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے لے کے آئے یونس کی دعا لے کے آئے کے آئے جہن دی عبادت لے کے آئے لے کے آئے جکروب دا حسن لے کے آئے اور دے لال آئے مہاتما تہرا دے کسوم بن کے آئے ایسا خامت بن کے آئے اور دلال بن کے آئے ربے زل جلال کے گلام بن کے آئے ساری کائنات تو آلہ بن کے آئے عالم دنیا پہ آئے سن آقا دی شان سننی آکا والی سلاد تو میں سلام دہ پیروکار کو سن ایل حدیث کو سن کہ جہاں نے اپنے دل میں آمدن کے لال کے علاوہ دوسرے جگہ ہی نہیں دل دا, دوائے. دا دوائے. دل ایڈا کیے اب بولنا سڈا دل بخر جدہ نہیں آ جائے آ جائے آ جائے آ بھی آ جائے ہندوستانوں بھی آ جائے بگداد بھی آ جائے پوسے تو آ جائے فلا دل ٹیڈا کہ ہم دل میں آ گیا دوسرے واسطے جگہ نہیں رہے خطیب اور زندہ زندہباد کہہ دتی ختی خطیب خطیب ماشاء اللہ ماشاء اللہ محبوب قائد تشریف لیا چکے ہیں وہ آگے گئے تو میں جان والا اچھا ہاں جی آگ میں دنیا پہ آئے سارے تو بلند سانا لا کے آئے اور شان سننی آکا دی پرواز سننی آٹے میں, میں سناوا میراج میراج دیا رات کے مراج دے دن, دن, دن اج منائے جا رہے ہیں ساڈے گریباں کو بھی گل سن لوستان آ تینوں سنا و شان پا کے آئے آواز آ <آه> <سؤال> ہوا دل ہو گلا سملا بلا بتاؤ سین ادنا الا اب دہی ماں ماںل بوا دمارا اب تمارو ن والا ددر ند نتن سدر تن منتا اندہ جن تن ما یس سد رت مائل سا ماں گل گدر آیا تر رب میرے پروادہ رب جی تسا خلیل اللہ ناراج کروائی اللہ جیسا ناراض کروائی اسمایل ناراض کروائیے تھروج سٹا کے کروائیے اللہ اپنے موسا کروائی ہے کوہے دور پہ کروائی ہے میرے مستفا دیا آیاں زمین تو کیوں اٹھا لیا ستا سمان سے کیوں فسا د میرے میرا مستفا دے طبقہ اور مستفا دے کو ہے تیرا مستفا دا خدا ہے خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے ہمارے محمد مرتبع مرتبع میرے پیر مرسے دلی سلادو اسلام تو میں قبر گئے بھی سب تو شانہ کے گئے میرا کی دے کہ آمنا دے لال علیہ اسلام کی قبرے پاس روز تم مر رہ جنت کے باغیچیا تو ایک باغیچہ ساری کائنات اچی شان والی اگر ہے اس دنیا کے لال کی قبرے پاک ہے اور بدقتی ہے وہ سب تو آلہ ہے آلمی قبر و میرے آکا نے آلمی حسرت جانا ہے اور دوستوں میرا قیمتہ یہ ہے کہ سب تو اچیا شانہ لے کے جانا ہے ہمت کا چنڈا ہوئے گا تو میرے مستفا دے ہاتھ ہوئے گا اللہ تمہوں سارے ادا سایہ نصیب فرمائے مارے مارے لوگ پھر رہنے محمد علی السلام وال جان گے جوان مل جائے گا مو علی السلام وال جان گے جوان مل جائے گا خلیل اللہ وال جان گے جوان مل جائے گا کلیم اللہ وال جان گے جواب مل جائے گا عیسی روح اللہ وال جان گے جواب مل جائے گا اور فرعون گے تے آمنہ دے لال کو لاون گے وادیو تہاڈے پیر کو لاون گے آکی سلام فرمن دن میں رب اگے سیدے چر جگہ سات دن سیدے چ پیا رہا آپ پتا لگا لاہوریا رب چمٹیاں نہ نا نہیں منائی دا دپلیاں نہ نا نہیں منائی دا لڈیاں پا نا کے نہیں منائی دا پنگڑیا رب نہیں منائی دا رب منتا تو سیدیاں ڈگ ڈنتا قیامت بھی آمرہ دلال ربے دل دلال منائے گا شہیدیاں ڈگ ڈگ کے منائے گا اللہ فرمانگے ارفا راستا سل تو میرا محدود اپنا سر چکنا تھی منگی جاؤ میں دینا شان میرے امرتفا ہی ہاؤسے کوسر تے جان گے علیہ السلام فرماندے نے میرا حوصے کوسر جہا اے مہینے کی مسافت لمبا ہوئے گا اور آسمان دے ستارے نالو زیادہ آب خورے ہون گے علیہ سلام فرماندے نے آحلہ میرے اصلے واپو من لبنے واپر تو میرے برف نہ لو ٹھنڈا ہوئے گا حوضِ کلچر دا پانی دھد لالو سفید ہوئے گا شہد لال مٹھا ہوئے گا جیڑا ایک دفعہ پی لے گا پنجا ہزار سال تک پیاس نہیں لگے اللہ تمہوں سب نسیح فرمائے اللہ تمہوں سب نام فرمائے اور شراب سے رسی چڑھان چڑھا چرسا پین پیو پگا کٹ کے پی والوں شراب چڑھان وال ہائے ہائے وہ بھی ویلا دوست کو جن نکھیڑے ہو جان گے پین پی والوں نہ آدھے کؤسر کا پانی آدھے کنسر نصیب نہیں ہونا کؤسر دا دوستوں پانی نصیب نہیں ہونا اللہ دلچل جل دی قسم اٹھا کے کہ کہنا کما پھر وہاں نصیب ہوئے گا جتھے مستفا بٹھایا دے گئے جتھے چکایا چک گئے جتھے چنایا چل گئے اپنیا مردیاں کرنے والے اور بے مہاریاں اور دے نصیب ہوئے گا